حسین کبے کا علی اکبر اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں یہ وہ زین العابدین ہے اور کتاب تیری کہی متاثر نے پہاڑی کی کہ جب زین العابدین اکیلا کربلا سے بچ کے آیا تو اپنے گھرانے پر نظر ڈالی پکار کے کہنے لگا نہ میرا گھرانا نہ میرے باپ حسین کا گھرانہ نہ میرے پا ح کا گھرانہ نہ میرے دادا علی کا گھرانہ ان میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان میں او بکلو عمر کا نام نہ رہا ہو آج میرے گھرانے میں نہ کوئی او بکر رہا نہ کوئی ہو رہا کے بعد میں کہتا ہے میں نے اپنی رکھ لی اپنے بیٹے کا نام ہونا رکھ لیا ہے تیرولادمی تم ذرا قریب تو قریب آ جاؤ دل تبدیل کرنے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا دوڑے پننے والوں کی بات سن کے گفتگو شروع کر دیجیے یہ جین الامدین کہہ رہا ہے امام بکتے رہا کتاب بکتے رہی ہی کہتا ہے کاتلان حسین خان ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں یاقوبی لکھتا ہے حسین کی شہادت کے بعد حسین کا فن اٹھایا گیا اسے حسین کے قبی کو اونٹوں میں سوار کیا گیا بیمارے کر بلا سیلین بھی اس شا... میں شامل تھا میں ہوا. دیکھا! کے لوگ کنواں کی پہ ہو رہی ہیں والے کس کو روتے ہیں کہ لگے علسین حسین کو روتے ہیں کہا کیوں روتے ہیں کہا اس لیے کہ حسین شہید ہو گیا ہے حسین یہاں گیا کہا من پتہ نہسین کو کس نے مارا ہے کیا لگے شامیوں نے مارا ہو گئی نہ کانوے کے رنگ کی قسم ہے میرے باپ کے قابل شامی نہیں میرے باپ کے قابل کھا کے شیلا ہے میرے باپ کو شیعہ نے کورا نے مارا ہے ہاں تو انصاف سے بات کر تو اپنی بدلا ہم اپنی بدلائے تو ثابت کر کے حسین کو خوفیوں نے نہیں مارا وہ کوفی آج واقعہ کر بلا بھی سن لو زبان بہادی کی ہے کتاب تیری ہے یاد رکھنا اور لاہور میں کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مانے کوئی لال جنا ہو تو آئے رقیقت میں آئندہ سے محمد کے ممبر پہ قدم نہیں رکھوں گا ایک ہم لگ سابق کر دو اور اگر حوالے ٹھیک ہیں تو اپنے ذاکروں سے پوچھو پھر ماپن ان کا کرو ان کا کیوں کرتے ہو ان کا کیوں کرتے ہو چاہو مدینے سے مکہ پہنچا اور سلیمان اتنے سردی خزاری اس کے گھر شیوں کی میٹنگ ہوئی حسین مدینے سے مکہ آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو یزید کی بات نہیں کی اس کو کنسو میں بلاؤ اس کی امامت کی بات کریں دو تا سے روانہ کھلے آٹھوں کتابوں کا حوالہ ہے آٹھوں کا مالوی کہے کیا پر نہ اور بات ہے انیس و دین کے مرسی اور بات ہے قصہ طرح کہانی اور تھانے بیان کرنا اور بات ہے رلانا تو مشکل کام ہے کابے کے رب کی قسم اللہ نے یہ توقیق بخشی ہے کہ رلانے پہ آؤں تو خامے کا نام لے کے تمہیں رلانا شروع کر دوں رلانا تو مشکل ہے نہ رولانا کوئی مشکل ہے نہ ہنسانا کہ باغ باغ سے تو گل فروش تک پے پڑے ہیں پھینکروا میرے لیے رولانے کی ری کیا ہے جس کو کہو اس کی ماں کو یاد کروا کے میں رولا دیتا ہوں جس کو کہو اس کا بعد مرا ہوا یاد کر کے میں آنسو دلوا دیتا ہوں رونے لونے سے مسئلہ اور نام لیتے ہو اہل بیٹھ کا اور مذہب بناتے ہو رونے اور پیتنے کو اور اہل بیت کی جو عورتوں کا عالم یہ تھا کہ اہل بیت کی سیدہ سفیہ دل کے مطلب جب اپنے بھیا سید الشادہ حمزہ اس کی نا مبارک پہ آئیں کامین کا پائیدار پاس بیٹھا ہوا تھا اپنے کندھے سے وہ چادر اٹھائی جس کا عرش والے نے قرآن میں ذکر کیا اور اپنے چہرے پہ آسوں کی گڈائے امدی ہوئی لیکن روکے ہوئے چادر اٹھائی اپنے چچا کے جسم پہ گالی وہ چچا جو چچا بھی تھا دور شریک بھائی بھی تھا ہم عمر بھی تھا دوست بھی تھا وہ چچا ہم تھا سید اشو کا لقب بھی پا چکا تھا اس کے جس نے گھر پہ ڈالی تھی آئی کائنات کے امام نے ہمزہ کی بہن کو دیکھا کہا تھی کیسے آئی ہو کہا بتیجے میرا بتیجا بھی میرا امام بھی میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی ہوں کائنات کے سردار نے کہا تھوپی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ظالموں نے سر ہی نہیں کاٹا کان کاٹے ناک کاٹا آنکھیں نکالی سینہ سینا شکیا کلیا نکالا اس کو دانکو سے جب آوپی پہنچ جاؤ سچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی اور اہل رہیڈس کی خاتون ہے ساری کی ہے ساری کر کے کہتی تیرا حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ اپنے بھائی کی پھٹی اور کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کے میرا دل بہل جائے گا میں وا اور ماتم کروں گی تو کام ایک الگ گواہ ہے بتیجا میں ایسا نہیں کروں گی میں ہلے در کی عورت ہوں میں تو اپنے بھیا کی لاش دیکھوں گی سر اونچا کر کے کہوں گی اللہ لوگوں کی بہنیں بھی اپنے بھائیوں کا تھر لے کے آئی تھیں کہ ان کے بھائیوں نے تیری راہ میں اپنی گردن کٹائی اور دیکھ س اپنے بھائی کا ان لے کے آئی کہ اس نے تیری راہ جسم کا اس روز کٹا دیا ہے ان کا نام لے کے روتے ہو پیٹتے ہو ماتم کرتے ہو تو آو! اگر ماتم کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں بتنا کہ ماتم کن کا کرو سلیمان اتنے تھوڑا دن کے گھر میٹنگ ہوئی نے ہری کی اور آج ذرا اپنے دل کو کھول کے سننا کئی مسئلے آئے گے کہا حسین نے یزید کی بات نہیں کی ہم بھی نہیں کرتے بلاؤ اس کو میں آئے اپنا امام بنا لے خط بھیجا آٹھواں شیعہ موڈ لکھتے ہیں دل بےتاب کے ایک خط پہ اتفاق نہ کیا دوسرے دن دو خط اور روانہ کیے پھر کس نہ تیسرے دن دو کافی اور روانہ کیے ان کے ساتھ ایک سو پچاس خط جس پہ سارے سوبے والوں کے سفر تھے وہ بھی حسین کی بار گاہ سمجھا قیامت آ گئی کہا کیا ہو گیا کاسدوں نے کہا حسین ہم تیرے سوا کسی کو امام ماننے کے لیے تیار جلدی سے آ جا حسین اس وقت ستاون برس کے بوڑھے تھے کتنے برس کے شیعہ آج کے مطابق تین کم اور یار جب کس بیان کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے سترہ سال کا کوئی نابالغ بچہ لڑنے کے لیے جاتا ہے ستاون سال کا ہوا رضی اللہ تعالی شہزادے نام بھی لیتے ہیں تو شہزادہ اصلہ محمد نبی کے نوازے کو شہزادہ کہنا اس کے بھی توہین اس کے نام محمد کی بھی توہین ہے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 تو کسرا کی کس رویت کے پلا ہمیں تعبیر کے لیے بھی کسرا طرح کا لفظ ملا شہزادہ شہنشاہ نہ شہزاد جی نہ شہنشاہی یہ قانین کے تعداد کا نواسا ہے ستاون مرسمر جذبات پر قابو اور ان پر کنٹرول جانتے ہیں کہ کوپے والے بڑے بے وفا ہے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 عقیل علی مرتار کا بڑا بھائی دس سال بڑا ہے ان کا بیٹا مسلم مطلب ابن عقیل کہا جاؤ مسلم میں تمہیں اپنا کافی بنا کے دیکھتا ہوں مجھے حالات سے آ بخشو ایک لفظ بھی اپنی کتاب کا نہیں آٹھوں کتابوں کا حوالہ ہے مسلم مطلب ابن عقیل اکیل نے کہا حسین میں تیار ہوں تین چار ساتھی لیے مدینہ رات کی تاریکی میں پہنچے وہاں سے دو راہبر بر پر لیے کہ پہلے زمانے میں بغیر راہبروں کے سہرا اور جنگلوں میں سفر نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ نہ راستے ہوتے تھے نہ سڑکیں دو مفید نے میں لکھا ہے چیا جی کا دونوں کاف راستہ بھول گئے دونوں کاسک راستہ بھول گئے اس طرح راستہ بھولے جنگل میں اس طرح پریشان ہوئے کہ پانی کا آخری کچرا تک ختم ہو گیا ہستا گئے دونوں دھوپ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جنگل میں دم توڑ گئے مطلب ابن عقیل بڑے پریشان راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر راستہ ملا دونوں ساتھی مر چکے تھے پانی پر پہنچے خط لکھا شیخ نکیب نے شاد میں لکھا حسین کی خدمت میں خط لکھا حسین دونوں راہبر مر گئے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا سفر مبارک نہیں ہوگا اس لیے پلتانوں حسین نے جواب دیا ماں تم اللہ اللہ جمن اور تم بزدلی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے جاؤ اپنا سفر جاری رکھو اور شی ہو تم پہ قربان ایک کی عزت کرتے ہوئے دوسرے کی توہین کرنا تم لازمی کام سمجھتے ہو مسلم اتنی عظیم کے بارے میں لکھا ماں حمل کا دل ہے کس وجہ سے کستا ہو گیا مسلم عیل نے سوچا مجھ کو کہا ہے, اس کے نے میرے باپ کو دل بنا لا حضرت علی کا بھائی حضرت علی کا سانس چھوڑ کے امیر معاویہ کے پاس چلا گیا اور حضرت علی نے کہا جو لانے میرا بھائی زلیل ہے جو میرا ساتھ چھوڑ کے معاویہ کے پاس چلا گیا یہ شیح کی روایت ہم نہیں نے سوچا باپ میرے باپ کو برا کہتا تھا بیٹا مجھ کو برا کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی کہا چلو پھر کپے چلتا کپے پہنچے پہلی دو راتوں میں اٹھارہ ہزار کی بات کی جی خوش ہو گیا ہم نے اردو کے گھر گھائے ایک لاکھ تلوار انسانوں کے ہاتھوں میں بے گھر کے درد و پیش میں ہے اور سب نعرے لگا رہے ہیں یا حسین یا حسین ہم تمہارے ہیں اور نعرے لگانے والے ایک لاکھ نمبی تلوار مسلم مطلب ابن عقیل کے سامنے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 ابھی خطراتے میں ہے کہ کوبے کا گورنر نعمان عبدالشید اس کو یزید نے تبدیل کر دیا بسرا کے گورنر عبید اللہ سے آپ کو, کو کوبے کا گورنر بھی بنا کے بھیج دیا ایک لاکھ ننگی تلوار کوبا کے بازاروں میں نکلی ہوئی عبید اللہ سے آپ صرف اٹھارہ آدمیوں کے ساتھ آتا ہے کہ حسین کا کون ہے ایک لاکھ تلبار! عبید اللہ کے ساتھ تین ہزار آدمی مسلم راستہ روکنے کے لیے نکلے دیکھا کہ ساتھ صرف اٹھارہ آدمی رہ گئے تھے اٹھارہ آدمی انتصار! لاکھ تارے کا تارا بھاگ گیا چھوڑ دیا کہاں ساتھ کیوں چھوڑا کہاں بستی والے سارے کے سارے جواب دیتے ہیں ہم سارے بستی والے اکیلے اور چور اور لاٹھی دو دو ہم بستی والے اکیلے اور چور کے ساتھ ایک بھی تعریف کر رہی ہے مطلب سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی کہاں کہاں اس کو چھوڑ کے چلے گئے اب میں اجنبی تھے راستہ بھی معلوم نہیں گلیوں میں بھاگے جس نے مسلم ابن اپیل کا نام سنا اس نے اپنے دروازے پہ کنڈی چڑھا لی نام سن کر بنا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں آخر جب اچھو کر رہی پانی کی پیاپ سے نڈھال ہو گئے کہاں کوئی پانی پلاؤ دے ایک عورت اپنے دروازے پہ بیٹھی تھی اس نے حسین کے بھائی کو پیاسا گرتا ہوا دیکھا کہ دی اندر آ جاؤ پانی پلایا ترس آیا لگی صبح سے پہلے پہلے چلے جانا کہاں منظور ہے وہاں کے بیٹے نے دیکھا کہ حسین کا بھائی گھر میں چھپا ہوا اٹھا ماتھے کو گوسا دیا باہر نکلنے لگا بڑھیا نے کہا کہاں جاتے ہو کہ لگا نماز کے لیے جاتا ہوں بڑھیا کہہ لگی مطلب میرے گھر کو چھوڑ دو میرا بیٹا تیری جاسوسی کے لیے گیا ہے ترا آ تو صحیح فیصلہ تو کر کے حسین کا حقیقی قاتل کون ہے سیلا گور کے گھر پہنچا کیا نا شکار ہمارے گھر میں موجود مثلاً اتنے عطیل گرفتار ہوئے ان کو شہید کیا گیا واقعہ لمبا ہے کوئی شخص ان کے اوپر ایک آدمی کٹنے کے لیے تیار ایک لاکھ تلوار کہاں گئی اور یہ میری خوبا ہے بات کو سمجھنا معرت کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے میرا عتیدہ یہ نہیں ہے لیکن تم جب صدیق کو فاروق میں تان توڑتے ہو معمولی بات ہو جائے گا کہ وہ صدیق نے یہ کیا فاروق نے یہ کیا اور یہ وہ خوب ہے جس کو حال ہی یہ شروع بخشا کہ اسلام کے دارالحکومت کو مدینے سے اٹھایا اور کوفا میں منتقل کیا یہ تھوڑا ایسا دار الحکومت ذرا میں رک کر تجھ سے پوچھوں کہ صدیق کا نام لے کر اس پہ تو تان توڑے اگر تانزنی ہی تیرا کام ہے تو مجھے یہ تو بتلا کہ جس نے نبی کے شہر کو چھوڑ کے کوپے کو دار اضافہ بنایا اس کے متعلق تیری رائے کیا ہے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 جس میں محمد پیدا ہوئے تھے پر مکہ مکے کسان سل ہو وہ مکہ جس نے پرورش پائی وہ مکہ جس میں بچپنا وہ مکہ جس میں جوان ہوئے اور وہ مکہ جس نے کابا وا جس نے رب کا گھر واقعی اور صرف اتنی ہی بات وہ مکہ جس مکے میں تاج نبوت سر پہ رکھا گیا چھوٹا سا کا, جس وقت کا بھی کابے کی چوکٹ کے پاس کھڑے ہو کے خلیل اللہ اور زبی اللہ نے محمد کی ولادت کی دعا مانگی تھی وہ سنتے جانا ضرور آباد کو مدینے کی حیثیت کیا ہے وہ مکا جس میں کھڑے ہو کے خلیل نے اپنی جھولی پھیلائی اور کہا ربنا بابا سیم رسولن مل اللہ ان میں اپنا محبوب رسول بھیجتے وہ مکہ وہ مکہ اس مکہ کے اندر جس مکہ سے رات کی تاریکی میں نبی کو نکلنے پر مجبور کیا گیا اور جب وہ نکل رہا تھا تو ایسے جبریل ان آیتوں کو لے کے آ رہا تھا لا سے موبے حاصل بلند میں ان ایک دن آئے گا یہ شہر تیرے گھوڑوں کی تاپوں کے نیچے ہوگا اس مکہ میں نبی کھڑا ہے اپنا شہر اپنی بستی نبی کی نگاہ مدینے والوں پہ پڑی دیکھا مدینے والے پریشان آنکھوں میں آنسو چہروں پہ بےچینی بے بل مستف پوچھو مدینے والوں کیوں پریشان ہو کہا آکا اس لیے پریشان ہیں کہ آج تک مکے میں کھڑا ہے جس نے تجھ کو جنم دیا جس نے خدا کا گھر ہیں کہیں تو یہی نہ پہ جائے مدینہ چھوڑ نہ دے اور وہ مدینہ کہ کائنات کے امام نے ندا اٹھائی کہا کائنات کے رب کی قسم ہے ساری کائنات ایک طرف تمہارا مدینہ ایک طرف محمد جن کے مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار وہ مدینہ جس کو نبی نے مکہ کے مقابلے میں بھی چھوڑنا گوارا بات کی اس مدینے کو علی نے چھوڑا رضی اللہ تعالی اس مدینے کو چھوڑا اس مدینے کو آج توڑنے والے نے کا توڑنے والا بھی اپنا چکے کا بیٹا عبد اللہ نے تھا کہا بھیا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 اس مجب مجبوری اسٹیپ پڑی تھی سرور کائنات کی ناشت مبارک پڑی ہے کوہستان کے قوائل مرتض ہو چکے تھے زکات دینے والوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے مسلم کے قابل نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے ایک قبیلہ مدینے پر چڑھائی کے لیے تیار کھڑا ہے کائنات نوموں کی کل جوانوں کا وہ لشکر ہے جس کے سردار اسامہ ابن نے رضی اللہ تعالی کیوں حضرت الامیر مجبوری تھی کہ نہیں اتنی مجبوری سروے کائنات بیچ میں نہیں رہے مدینہ خطرے میں منکرین نبوت مسلمہ کزا کے ہاتھ سے بیٹھ کر چکے کچھ لوگوں نے انتدا کا اعلان کر دیا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 فلام حکومت سنبھالی کہ مرمو امت اپنے انگی اپنی سبھی جاؤ اسامہ کو جا کے کہو کہ روم کی سرکولی بھی لیے روانہ ہو جائے فاروق آئے تل آئے صبح آئے اب جو آئے خالد آئے, سیف اللہ خالد آئے. ایران صاحب وکاس آئے ہماری ہے ابو بکر مجبوری ہے